یہ لوگ جن ہوئے نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی را جانتی ہی نہ تھے